عظام علیکم و رحمۃ اللہ <سؤال> وبرکاتہ باقی تمام صاحب عین قارن گرم صاحب کو سمجھنے پر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوشری میں صدارت نمبر پانچ سو سولہ ایک سو اٹھاون ہے پانچ سو سولہ شروع صابطہ کہ شریف میں ایک سو اوراد فتح کا درست ہے اورتحب ہے اول میں ملک الجہ میں ہمارا نمبر اڑتالیس میں پیراگراف نمبر دس ہے تو آج کے اس درست میں جو ہے اس مقدس دعا یہ پیراگراف کی توضیح ہے سبحان اللہ سبحان اللّہ الفرد سمت سبحان اللّہ الفرد سمت یہ مقدس دعا ہے سبحان اللّہ الفرد سمت اس مقندس پیراگراف کی آج کے درخت میں توضیع ہے جرمی دیکھتے ہیں اچھا تو سبحان اللہ الفرد شمت اس میں سبحان اللہ کہ آپ لوگوں کو بار بار توجہ دے چکا ہو اس کا معنی اللہ ہر اے و نقص سے پاک اور منظہ ہے سبحان اللہ اللہ ہر اے و نقص سے ہر ضوف نعتوانی سے کمزوریوں سے خامیوں سے ہر چیز سے پاک اور منظہ ہے میں کسی قسم کی ایب اور نقص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس پاکھات ویسے پاکزات الفرد الفرد سمجھ میں فرد کے معنی لغت میں لکھا ہے الوطر والچم افراد و فرادہ یعنی اور ایک لغت عربی مختار و صاحب میں یہ لکھا ہے یعنی تو فرد یعنی وہ یعنی طاق کو کہتے ہیں اردو میں ہاں جھک ضرورت اس طق کو فرد کہتے ہیں اوٹو ہاں جی فرد کو جو ہے طاقت اور فرد جو ہے نمبر دوسرا جو ہے القام الجدید میں لکھا فردن و فریدن کے معنی بے نظیر و یکتا یہ معنی بھی کیا ہے اور فریدہ یا فرادو فر فر اور اس طرح یا فردو فرود ان, ان دونوں بابوں سے ہیں اس کا معنی اکیلا اور یکتا ہونا یہ معنی کے فرد کا ایک معنی بے نظیر و یکتا اور فردن, فردن کا اور اس کے جو معنی فیلی ہے اس میں لکھا ہے فرید یا فرود و فرد یا فرود و فروداً اکیلا اور یکتا ہونا القام و سن تو الفاظ یعنی ایک ہاں المنجی لغ لکھا ہے الفاظ یعنی ایک طاق بے مثال چمع جو ہے اس میں فرات لکھا ہو چمع اس کا اب المنشد لغت میں یہ جھمل ہے لکھا ہے تو اس میں فارت کے معنی ایک کے معنی میں تو آگ کے بارے اور بے مثال کے معنی آگے اسی سلسلے میں جو ہیں تو رحاطہ دے رہے ہیں طارباً جو ہے قرآن لغت سے میں سمجھتا ہوں ہم آتے ہیں الفاظ اکیلا اور اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دوسری نہ ملائی گئی ہو یعنی جی یہ کتاب جو ہے قرآن لغت ہے اس میں جو ہے مفادات راخب اس کتاب میں اس کی لفظ فرق کی چونکہ قرآن الفاظ کی صرف اس میں تشریح ہے تو فرماتے ہیں عرفت یعنی اکیلا ہاں جی عرفت نے اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دوسری نہ ملائی گئی ہو صرف ایک چیز ہے اس کے ساتھ دوسری چیز اس کے ساتھ نہ ملا گیا یہ لفظ وطرتاق سے عام اور واحد سے خاص ہے کہتے ہیں اس لفظ فرد کا جو تو سے عام ہے تو سے اس کا مفہوم مانا جو رہے ہے واحد سے خاص سے واحد کے مقابلے میں اس کے مفہوم کا دائرہ اور بھی مات ہوتا ہے اس کی جمع فرادہ قرآن پاک میں ہے یعنی اس محردات رقم لکھا ہے قرآن پاک میں ہے رب لا نے فردن قرآن پاک میں ہے انبیاء عائد نمبر ایٹی نائن رب یعنی اکیلا نہ چھوڑ یہ منق ہے اکیلا نہ چھوڑ اور اللہ تعالی اللہ تعالیٰ, تعالی کے متعلق ہے جی فرد کا لفظ بولنے میں اس بات پر تنبی ہے جی یعنی اس بات پر تنبیہ ہے کہ وہ تنہا ہے اس کا کوئی جوڑا ہوا ہمسر ہوا مثیل نہیں یعنی یہ توضیع جو ہے یعنی اس کا کوئی یا عربی عبارت میں تو صرف تنا اردو جو, جو اصل کتاب میں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو متعلق فرد ان کے لفظ بولنے میں اس بات کا تنبیہ ہے کہ وہ تنہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تنہا ہے یعنی اس کا کوئی جوڑا اور مثل اور مسل نہیں ہے وہ ہاں یہ جی, تنہا ہے اس معنیٰ میں اس کے برعکس باقی اشیاء جو ہے کائنات کی جوڑا جوڑا پیدا کی گئی ہے ہے نا باقی اشیاء تو جوڑا جوڑا پیدا کی کیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے تنہا ہے اس کا کوئی جوڑا کوئی بھی ویسے اور اسی نوطے پر جس پر یہ آج دلیل ہے وہ ملک لشین خلاق نازوچین کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اس کے کی دلیل میں قرآنت ہے وہ ملکل لیش ان خلاق نازوچین ہم نے ہر چیز کا جو ہے جوڑا جوڑا پیدا کیا سورہ زاریات جو ہے آج نمبر انچاس اور ہر چیز کے ہم نے دو قسمیں بنائی جو انہوں نے زوجین سملا. تو اس ساتھ میں تنبیہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تنہا و فرد ہے اس کا کوئی زوج و میسل و شریک نہیں ہے یہ تو جی بندن نے کیا بعض نے کہا ہے کہ اللہ کے فرد ہونے کے معنیٰ یہ ہے کہ دوسروں سے بے نیاز سے اللہ فرتن اس کے معنیٰ ہے اللہ دوسروں سے بے نیاز سے جیسا کہ آیت جو ہے غنی انیل عالمین عالمران اب نمبر ستانوے میں ہے اللہ علیہ خود فرمایہ اللہ تعالیٰ غنی العالمََََََََََََََََََََََََََََََ ان اللہ تعالیٰ اہل عالم سے بے نیاس ہے ہاں جی تو لحاظ کوئی جوڑے کی ضرورت ہی نہیں اور جب یہ کہا جاتا کہ ذات باری تع اپنی وحدانیت میں منفرد ہے لفظ استعمالی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں منفرد ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات ہر قسم کی ترکیب سے مبرہ ہے ہاں جی کہ وضاع جو ہے ہر قسم کی ترقی سے مرت ہے اور جملہ موجودات کے برعکس ہے جملہ موجودات تمام موجودات کے برعکس ہے اور فرید ان کے معنی واحد یعنی اکیلا اور تنہا کے فرید ان کے معنی واحد اکیلا اور تنہا کے معنی میں تو یہ توضیح مفردات راغب میں لکھا ہوا تو ان لغوی معنی میں سب اپنے اقتام یہاں پر یہ سمجھنا ہے سبحان اللّہ فرد سمدھ میں ان لغوی معنی میں سیاح دعامی بے نظیر یکتا ہر قسم کی زوج و زوجیت ہاں زوجیت سے پاک و منازع صبح اللّہ فرد کے معنی یہ بن جائے گا کہ وہ پاک جو ہے اللہ تعالیٰ بے نظیر یکتا اور ہر قسم کے زوج بے نظیر تو سبحان اللہ کے معنیٰ میں ہاں اللہ جو ہے پاک و منظہ ہر قسم کی یعنی اولاد اولاد بغیر پیدائشی ان چیزوں سے پاک ہے تو ان لوگوں معنی سے یہاں دعا میں جو ہے بے نظیر فرد کے معنی میں یکتا اور ہر قسم کی زوج و زوجیت سے پاک و مناظہ اور بے مثل و بے نظیر و یکتا ذات مرات ہے یہاں پر جو ہے استعمال ہے یہ مراد ہے اور اس سمت کا معنی وہ یہاں لکھا ہے لغت میں وہ سردار جس کی طرح ہر معاملے میں رجوع کیا جائے وہ سب سے بڑا سردار جس کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جائے سمدا سمد ہو کا مالک ہے کسی کو معتمد سمجھ کر قبل اعتماد سمجھ کر اس کی جانب قصد کرنا یہ مانا کیا اللہ و اور اخلاص میں اللہ بے نیاز ہے یہ تجمہ کھاتے ہیں تو اس آیت میں اللہ کو سمجھ کہہ کر اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ مشرقین نے جن چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے ہاں ذات الہی ان سب کے برعکس ہے مشرقین نے جو ہے ہاں جن چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے ذات الہی ان سب کے برعکس ہے وہ چنا چادو فرماتے ہیں و ام و صدیقت ہاں جی کانا یا قلع تام رحمدہ نمبر پچپن میں ہے اللہ کے بارے میں تو اللہ سمت جو ہے اللہ بے سے اس عید میں اس حالت میں اللہ کو سمت کہہ کر اس حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ مشقین نے جن چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے ذات لاہی ان سب کے برعکس ہے چنج جی اللہ نے فرمایا و ام سے یعنی حضرت سا مسیح اور حضرت کے دوجہ کے تو یہاں فرمایا کہ سمت کہہ کر اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ مشرقین نے جن چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے ہاں جن چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے ذات علائی ان سب کے برعکس ہے چنانچ جی آت کریمہ و ام مح سے دیکھا کا نیا کھلان تام اور ان کی والدہ حضرت مریم کی جو ہے حضرت مریم کو حضرت مریم خدا کے ولی ہاں ولی علامہ پیغمبر نہیں ہے ولی کرتا اور ان کی والدہ نے والدہ مریم ہاں خدا کے ولی کی جو ہے والدہ سچی حرم بردار ان کے یعنی حضرت علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم والا تھے تو سچی ہمہ بردار تھیں گاہ یا خنا ان و امو صدیقہ موہ کے زمین حضرت ساگرطہ پلٹ تھیں اور ان کی والدہ سچ صدیقہ ہمیشہ سرچ بولنے والا تو اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم جو ہے سچی فمہ تھیں دونوں انسان تھے اللہ فرما چاہتے کھانا کھاتے تھے تو اس آدمی بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان معبودہ باطل سے کوئی مناسبت و مشابت نہیں ہے جس طرح اہل نصارہ نے حضرت ایسا کو خدا کا بیٹا قرار دیا تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں ہمارے سچے بندے ہیں ایسا اور ان کی والدہ اور انسان ہمیں السانی اوصاف سے متصف اچھا ہیں اور یہ دونوں ہمارے سچے بندے ہیں اور انسان ہیں تین سے مریم اور جو ہے انسان ہے اور انسانی اوصاف سے متصف ہیں انسانی اوصاب کے یہی کھانا پینا ہو رہا ہے اور کھانا کھانا ہم یہ جی کہنا اص واش روم جانا ہے اور اللہ ان تمام الزامات سے پاک اور منظہ ہیں یعنی جی اور میں یہ ہے تو لہٰذا ان دعاؤں کے سامنے رکھیں تو اللہ و سمد کے جو تھوڑی سی توضیح آپ لوگوں کو دے دیا ہاں جی یعنی کسی کو معتمج سمجھ کر اس کی جانب قصد کرنا اور اللہ و میں جو ہے اللہ بے نیاز ہے کی ترجمہ کرنا اور جو ہے اور یقینا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اور پوری کائنات اللہ کا محتاج ہے تو اس موضوع پر تھوڑی سی اور توضیع ہے وہ انشاءاللہ کل کے درست میں دے دوں گا آج ٹیم کافی آیا اور سستی بھی چاڑنا ہے